الحمد للہ رب العمین وسلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء اما بعد سن نبی داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا مم. کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے نکلتے لا لاف صوبہ حطا دبا من الارض اس وقت تک اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے جب تک وہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب بیٹھنے کے بالکل قریب ہوتے پھر اپنا کپڑا اٹھاتے تاکہ سطر کا جو اہتمام ہے وہ آخری حد تک ہو عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے سن نبی داغود میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو ایک آدمی پاس سے گزرا اس نے سلام کہا آپ نے اس کو جواب نہیں دیا پیشاب کرتے ہوئے قلعۂ حاجت کرتے ہوئے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا کلام کرنا آپ نے پسند نہیں کی ایک روایت اس حوالے سے اور بھی ہے لیکن سندن وہ ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب قضائے حاجت حاد کرنے لگے برہنہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر آپس میں گفتگو نہ کرے خط و اعلیٰ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس صحیح حدیث سے اس کی تائید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوری روایت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے اسی طرح مہاجر بن قرف رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جس وقت آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پیشاب کر رہے تھے تو میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا ام و سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ید قر اللہ علا احیانی ال ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے با وضو ہوں چاہے نہ ہوں طہارت کی حالت میں ہوں نہ ہوں اللہ کا ذکر کرنے سے ان کو کوئی چیز نہیں روکتی تھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن یہ مہاجر بن کنفز اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ بندہ بے وضو ہو تب بھی اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہے لیکن کضائے حاجت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا گفتگو کرنا سلام کا جواب اس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ شریعت میں مستحصر نہیں ہے اچھا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو لہذا اس حال میں اللہ کا ذکر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے و